اور میں ان کی طرف ایک تحفہ بیجنی والی ہوں پھر دیکھوں گی کہ الچی کیا جواب لے کر پلٹے